دیکھیے میں نے ان سے کہا جو کل تصریف رائے تھس ارب اسکالر کیا آپ قرآن حدیث کو مطالعہ کیجیے تو کیا پائیں گے آپ دیکھیے ان اسلام دیر از اے ویل ڈیفائنڈ ڈسکرپشن آف آئیڈیالجی بٹ دیر از نو اسٹرکچرڈ ماڈل آف سسٹم ان اسلام یعنی قرآن حدیث کا بطور آپ ایک سو بار کا ڈالیے تو آپ پائیں گے کہ قرآن حدیث میں اور نظریہ یا آئیڈیالوجی کا تو بہت ہی ویل ڈیفائنڈ ڈسکرپشن ہے اچھی طرح بتایا گیا ہے کہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے اخلاق کیا ہے عبادت یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں لیکن جہاں تک معاملہ سسٹم کا ہے کوئی بھی ورلڈ اسٹرکچرڈ سسٹم اس میں نہیں ہے میں نے ان کو مشال دی سید قطب جو بہت چیمپئن مانے جاتے ہیں اس نظریے کے ان کی بہت مشہور کتاب ہے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام یعنی سوشل جسٹس ان اسلام وہ پڑھ لکھے تھے عرب تھے وہ کتاب بھی پڑھ لکھی تھی انہوں نے تمہارے کہا دیکھے وہ کتاب بظاہر تو بہت سی کتاب ہے لیکن اس کتاب میں نام تو اس کا ہے جسٹس کا نظام لیکن اس کتاب میں کوئی بھی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم آف جس جسٹس نہیں ہے کچھ واقعات ہیں کہ ہر تمہر نے یادل کیا دل کیا تو اس کا نام نہیں سسٹم ہے یعنی انہوں نے کچھ انفرادی کریکٹر کو سسٹم پانے میں لے لیا ہے سسٹم ایک اور چیز ہوتی ہے تو میں کہا کہ اس کتاب میں کوئی ویل well سسٹم نہیں ہے اسلامی اسلامی کا اسلامی نظام کا انہوں نے مانا اس بات کو بلکہ انہیں ایڈ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جو دوسری کتابیں وہاں بھی ان کی اس کتاب کے علاوہ جو دوسری کتابیں ان کی ہیں اس میں بھی ولڈ اسٹرک اسٹرک اسٹرکچرڈ سسٹم ماڈل نہیں پایا تھا یہ انگریزی کا بہت اچھا لفظ ہے ولڈ اسٹرکچرڈ ماڈل نہیں پایا یہ مانا انہوں نے بس ہاں بیانیہ داد میں لوگ بولتے ہیں اسلام مکمل نظام مکمل نظام آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کمل نظام کیا ہے جو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی کسی بھی کتاب میں میں آپ سے کہتا ہوں آپ اگلے اتوار کو مجھے بتائیے کہ فلاں کتاب میں بل اسٹرکچرڈ سسٹم ہے اس میں اس کتاب میں اردو میں انگلش میں عربی میں پرشین میں آپ بتائیے کسی کتاب میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے تو یہ سادہ بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انسانی تاریخ کے لیے یہ جو بات ہے قرآن اور حدیث میں کہ آئیڈیالوجی تو بہت تھی مکمل صورت میں بتا دی گئی ہے سسٹم نہیں بتایا گیا تو یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے یہ اسلام کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انسان کی ہسٹری میں کیا ہے اس لیے کہ ساری تاریخ میں اسی لڑیا لڑیاں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں نے چاہا کہ ان, ان کے ذہن میں جو نظام ہے اس کو وہ پولیسائز کریں اس کو سوشلائز کریں اس کو امپلیمنٹ کریں پورے اجتماعی زندگی میں اسے لڑائی ہوتی رہی بار بار پوری تاریخ میں جو بفقرین ہیں جو تھنکرس ہیں جو جنفالوورس ہیں وہ سب خود اور ان کے فالوورس ہٹ میں جیتے رہے لڑائی بھی جیتے رہے اسی لیے کہ وہ چاہتے تھے سسٹم کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنا تو سسٹم تو ایک آلریڈی ہوتا ہے جب ایک ہوتا ہے تو وہ ریسرچ کرے گا وہ اپنے کو بچانے کے لیے لڑے گا آپ سے تو اسلام نے بہت زبردست طور پر ایک اسلاحی نقشہ بتایا جینے کا وہ کیا ہے کہ تمہارا جو نظریہ ہے تم نے جس چیز کو ڈسکور کیا ہے اس کو اپنی زندگی فالو کرو آپ نے دین کو ڈسکور کیا ہے تو دین پر خود کو آپ قائم کر لیں اپنے دین اس کو فالو کریں لیکن جہاں تک سسٹم کی بات ہے سوشل سسٹم پولیٹیکل سسٹم کی بات ہے اس میں آپ اسٹیٹس کو وہ بال لیں اسٹیٹس کو ابال لیں تو کیا ہوگا آپ کو جو پولیٹیکل پاور سے باہر جو اپرچونیٹیز ہیں وہ سب آپ کے لیے کھل جائیں گے دیکھیں زندگی میں لیس دین ون پرسینٹ دخل ہے پالیٹکس کا اور مور دین نائنٹی نائن پرسینٹ جو ہے وہ پالٹکس کے باہر ہے آج کے اخبار میں پڑھ رہا تھا میں سچن تندولکر کا اتنا اخبار بھرا ہوا تھا اس سے تو کیا کو پولیٹیکل یعنی پوزیشن کی وجہ سے یعنی اتنا جو بقام ملا ہے کہ اس میں ریڈیو میں سنا کہ کل جو وہ جیتے ہیں اپنا آخری میچ تو پرائم منسٹر ان کو دینا چاہتے تو بار بار ٹیلیفون جب کیا پرائم منسٹر صاحب نے تو پرائمنسٹر کو لائن میں رکنا پڑا یعنی دوسرے ٹیلیفون بات کر رہے تھے سچین یعنی اتنی زبردست رش تھا مبارکباد دینے والوں کا کہ پرائم منسٹر کو بھی لائن میں کھڑا پڑا لیکن کون سے کارنامہ ان کا ہے کیا انڈیا کے وہ پولیٹیکل ہیڈ تھے رورل تھے انڈیا کے پالٹکس کو بدتبیج کا نہیں کرکٹ کی دنیا میں انہوں نے چوبیس سال چوبیس سال کرکٹ کھیلے وہاں کار میں دکھائے تو ان کو اتنا بہت درجہ مل گیا وہ بھارت رتن بنائے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو اعداد دیے گئے تو سب پالٹکس کے باہر اس بات کو اسلام نے اس کی پوائنٹ آؤٹ کیا اس چیز کو کہ پالیٹکس کے باہر تو سب کچھ ہے پالٹکس بہت تھوڑا سا ہے تو اس کا فارمولا ایڈجسٹمنٹ کو یہ بتایا اسلام نے کہ اپنی ذات کے معاملے میں تم اپنا جو نظریہ اس کو اختیار کر لو اپنی ذات کے معاملے میں تو آئیڈیلسٹ بن جاؤ اور جہاں تک معاملہ سوشل لائف اور پولیٹیکل لائف کا ہے وہاں پر جو اسٹیٹس کو ہے اس کو مان لو تو سچن تندولکر نے جو اسٹیٹس کو تھا انڈیا میں اس کو مان لیا یعنی انہوں نے چلایا کہ ہاں سسٹم یہ بدلو وہ بدلو اس سسٹم میں اس طریقے چینجز آؤ اس لیے کبھی نہیں سچن نے ایسا کیا سسٹم کو جس جو بھی ہے اس کو مان کر کے یعنی اس کے بارے میں اسٹیٹس کوئی کو رفتار کر کے اپنے کرکٹ کے میدان میں وہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میرا تو دائرہ تھا یعنی بائیس گز کی دنیا شاید پچ بائیس گز کو ہوتا ہے ٹو گز کا ٹوئنٹی ٹو جو پچھلے جو کھیل کا جو میدان ہوتا ہے وہ شاید بائیس گز کا ہوتا ہوگا تو ان کا میری تو وہی دنیا تھی تو کتنا زبردست مثال ہے کہ اگر آپ ساس جڑے نہ کریں ساس کے بارے میں اسٹریٹس کو جائیں تو سارا مذہب کھلا ہوا آپ کا یعنی پرائم منسٹر سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں آپ یا اللہ تعالیٰ نے گوایا ایک ڈیوسٹیشن دیا ہے کہ تم لڑ رہے ہو پالیٹکس کے لیے اور کچھ پاتے نہیں ہر مسلم ملک میں پولیٹیکل لاڑیاں چل رہی ہیں پایا کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا لیکن سچین نے چوبیس سال کا اندر اتنا بڑا درجہ لے لیا کہ پرائم سے بھی آگے بڑھ گئے ہو یہ میں نے خود ریڈیو پر سنا کہ جب خبر آئی کہ سچن جیت گئے بائج تو پرائمنسٹر نے ان سے بات کرنا چاہا چاہ بات دینے کے لیے تو وہاں اتنے زیادہ ٹیلی فون آ رہے تھے کہ ان کو پرائم منسٹر کو ویٹ کرنا پڑا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دکھایا ہے کہ پالٹکس کا جو ادارہ وہ تو لیس دین ون پرسینٹ ہے اور مور دین نائنٹین پرسینٹ کے باہر ہے تو پارٹیز کے باہر دعوت دعوت ہے ایجوکیشن ہے بزنس ہے انڈسٹری ہے بے شمار میدان سب پالٹیوں سے باہر ہیں تو بیسٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ کیا ہے اپنی ذات کے معاملے میں وہ کیجیے جو آپ حق سمجھتے ہیں اور خارجی نظام کے معاملے میں جو دنیا میں نظام راج ہو گئے ہے اس کو باندھ لیجیے اسے ٹکراوٹ کیجئے